فضلنا علیه والا صحابہ کرام علیه وسلم درود و اللہ علیہ وسلم کا برکت اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا توسیع اللہ کے ہم سب کی حاضری کو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں ہر انسان چاہتا ہے ہر مسلمان کم ادیس چاہتا ہے کہ میں نمازی ہو جاؤں مگر اس کی زندگی کے کوئی نہ کوئی عمل ایسے ہوتے ہیں جو سن عبادت خدا اندیش سے روک دیا کرتے ہیں اور وہ چاہ کر بھی وہ تفریح اور بہترگار نہیں بن پاتا جب مطالعہ کریں گے قبول نہیں ہوتی ہیں فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ کو ہر طالب پر بہترین طریقہ بتاتے ہیں سرکاری امام اعظم کی بات میں پر پہلی پہ نظر پڑے تو جو یہی دعا کر لینا جو دعا کروں اسے قبول قبول فرما لینا اس لیے اگر قبول ہو گئے گا تو پیچھے والے بہت قبول ہو جائے گا میں زیادہ ماہ جمع کرنے کی طلب میں نے کیا. اس آیتِ پیش کر دیتا ہوں اتنے یعنی میرا میرا میرا میرا کچھ نہیں جو اس کا مال تھا تو ان کے دنیا میں یا فرمایا مال کا پہلا حصہ تو وہ جو پہن کر پوسیدہ کر دیا وہ اس کا مال تھا. اور جو صدقات کر کے پڑھی آخرت آخرت کامیابی اور تقسیم کا ہو جاتی ہیں ابھی تصویر نہیں ہوتی اس سے پہلے چھوڑے نا تصویر اب تو حال ہاں یہ ہے کہ انتقال سے پہلے ہی سارا معاملہ پیش ہو جاتا ہے اس کو کتنا ملے گا. دے دے والا بہت اچھی بات آپ کے بولنے کیا ہے یہ محنتیں کر کے پتھر توڑ کے پریشان ہو کر گھر بنایا تھا فکر کرنا تو اپنی ذمہ داری یہی ہے فکر کرنا جہاں جناب قیامت کے صوبوں تک رہنا ہے اس گھر کی خیریت لینا یہاں تو پڑوسی دے دے करा देगा رکھتے بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے اللہ یہ اس پر تفسیر طبسیری کے کرام نے بڑی لمبی لمبی کی ہے لیکن میں اختصار سے کام لیتا ہوں ثم نرى وہ یوم عین الیقین پھر, پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے ثم نرسل ان دریاؤں میں سے الیل بے شک ضرور اس دنوں سے تم کو کہو گے مقال انجام یقینی علم کے ساتھ جان جاتے تو مال کی لالچ میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ رہتے اگر پتہ چل جاتا یقینی طور پر آپ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے تو پھر سرکار جو میں دیکھتا ہوں اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے خوف سے وہ روکتا जिसने जो देखा उसे सामने वो उतरा पायस की पुस्तानी होते रहे जंगलों में रोते रहे सुल्तान गरीब नवाज होते रहे जिस इत्माद से हस्ब में इलाके जिसको जो दिखाया गया अपने मौला के अजाबे रुकता हूं अपने मौला के अपने मौला के خوف سے रुकता हूं सरकारें बहुत प्रसिद्धि की बात भी में देर कर रहा हूं दुनिया को देख कर देखते हैं किकाश अब उनको दुनिया होता कम से कम हशमी मैदान किसकी साफ तो नहीं किया था حلافت ہے. ہے. کہ کے لیے آگے بڑھے اپنی آنکھوں کے نیچے جناب والا بنا इतना تھے یعنی اتنا कि کہ के नीचे نیچے के کے بن گئے جس نے جو دیکھا رہا اپنے رب سے ڈرتا فرماتے ہیں اگر تمہیں دکھا دیا جائے جاؤ گے غریب نواز نے فرمایا اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ زمین کے اندر کیا ہوتا ہے تو تم کھڑے پگل جاؤ گے اللہ کھڑے پگل جاؤ گے تمہیں بتا دیا مرنے کے بعد جہان کو دیکھو گے کے بارے میں سوال ہوگا چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی ہو ضرورت کی ہو یا ایش و راحت کی ہونڈے پانی کی بھی بھی سوال کیا, <تصفح> بھی بھی کیا, کیا, کیا جائے گا سرکار امام جافر ساتھی کا نام سونا ہوا میں بارہ اماموں میں سے چھٹے امام نے امام کے نسل کا شہزادہ کبھی ٹھنڈا پانی نہیں کیا تھا کبھی بھنٹا پانی نہیں پیا کس نے کہا جعفر بھنٹا پانی نہیں پیتے کہنے لگے, کہنے لگے کہ جعفر کلحشن کے بیتان میں پانی کا حساب دے لے یہی بڑی بات ہے کہ ٹھنٹے پانی کا حساب رکھ سے پیسے دے اس کے نام کا پڑھ کے بائے سید مستامی بائے سید مستامی پڑھے, سید مستامی پڑھے. سید رہے ہیں صدقائی نام جعفر جا کر جوابے ہمارے پاس شرم و حیا نام کی چیز نیم کے بارے میں بھی, بھی سوال ہوگا یاد کیا تو دو دو دیر سوتے کے بیٹھ جائے تو پھر کہر جاتے کہ عشق کا دل صفات اپ عشق کے دین کا خالص عطا ان نار فت سے لوگ گزرے اللہ کا ارشاد والا شان ولا تطفوا ما ليس لك بهيل ان السمع والانصر والقلاد والوال كل اولئك كانوا ان مسؤولا مطلب یہ کیا ہے اللہ معاملات بات کے پیچھے نہ پڑ اس بات کے پیچھے دل سے بھی پوچھا جائے گا بھی خیالات کیا کیا تھے بندہ دل سے بھی پوچھا جائے گا آن بھی گواہی دیکھیں کان بھی بتائیں گے حضرت بوریہ فرما کے جب یہ آیت ناصر ہوئی سمال اکس بلن نجا عمید ان نائیم تو صحابہ اکراب اس کیا رسول اللہ ہم سے کس نمت کے بارے پر پوچھا جائے گا علاقہ ہمارے پاس تو صدی دو ایک جو خجور ہے دوسرا پانی دشمن آسی رہے ہیں سب سے پہلے حقوق کے بارے میں انسان کے کی زندگی کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں جسمانی صحت کی گئی تھی نعم دی گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں روزے شام فرمایا تھا اور قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے عطا کے اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گی پہلی چیز اس کی عمر کے بارے میں وہ کس چیز میں گزری طلجوس لیے پوچھا جائے گا چلائی ہے تو اپنے من سے نہیں بول رہا میں حضور کا فرمان آپ تک پہنچا رہا میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے جبانی دی ہے وہ بھی کیا بیانگے جب اللہ پوچھے گا تیسرا سوال اور چوتھا سوال اس مال کے بارے میں کہاں خرچ کیا پانچواں سوال, سوال, سوال اس کے, علم کے بارے میں جتنا تو جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا اللہ، یہ پانچ چیزیں غزور پر اللہ نے پانچ چیزیں حیابت کے لئے انسان کے قدم نہیں ہٹے گئے یہاں تک یہ پانچ چیزوں کے سوال کے جواب نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی نیبت اپنی نیبتوں کو شروع رضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے آیت یہ دعا کی دعایٰ ربی اوزین یعنشور علیہ مطلقہ اللہ انحمق علیہ وعلیہ وعلیہ وعلیہ وعلیہ وعلیہ وعلیہ وعلیہ واصلی <سؤال> لک کی سرتی میں تو ملے گا میری مسویر اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے मुझ पर اور میرے ماں باپ پر نعمتیں فرمائی ہیں اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے میرے لیے میری اور آنکھ میں نیکی رکھنا میں نے تیرے طرف رجوع کیا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ قوم نہ اس دن سے قریب ضرور دعوت کر دوں گا تین شرطیں کیا جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا ہمارا دی. کام محض کہنا ہے جب انسان کسی یہ کا قولت یا کسی ولی کامل کا, ملیئے کا ملیئے فرمان بھی جب جب نہیںمے آپ نہیں کا بچے گا کچھ نہیں جی. بھی کچھ اس لیے کہ ہماری ڈیوٹی پر سرکار کی سنت ہے ہم کو اپنی ڈیوٹی نبھا رہے کا کیا ہوگا بار بار ہیں جنگل دنیا میں دیکھ رہی ہے تو کشمیر کو دیکھ لو مگر کشمیر کے لوگ ایسا دل بھی آیا اپنی ناپرمانیوں کی وجہ سے اپنی میں کی نہیں قومیں ہیں ایسے بھی نہیں تھے کہ کیوں جب نافرمانی عاز سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یمن میں کی جناب والے حکیموں کا سکہ چلنے لگتا ہے یہ عذاب بن کے یہ عذاب بن کر اسلام دشمن طاقت پر چھا جاتی کیوں اس لیے کہ وہاں کی سلطمانیں قومیں کی قومیں وہاں بھی بیعت کرنے والوں نے بیعت کیا ہوگا وہاں بھی سمجھانے والوں نے سمجھایا ہوگا مگر دولت کے نشے میں عزت کے نشے میں پیسے پہنچتا تھا جن کی زمینوں کو لیکن وہ روڈ پر کھڑو پر بھی مانتے نظر ہیں کیوں؟ تشمیر میں پریشانی آئے گجران کے قیمت کو انہیں دیکھا گجران کی جب ازابِ الہی قہل و قطابندی کپرنگی شکر میں پر پرسا وہاں کے بکرونوں کی لوگ بھی مانتے نظر ہیں یہ اور بھی اپنے عوال کی مجھے اسی سی کر جا رہا ہے آب یہ نہ سوچئے کہ ہم پڑے موج میں آئے نہیں چلا گیا ہم نے تو پتا ہی ہم پتا ہی نہیں سوچ سکتا تھا हो कि ये अगर पड़ोस में आग लगती है तो दुआ जलाने वाला आपके घर तक भी पहुँचता है आप खुश ना हो कि मेरा दुश्मन जल गया دی دی بیٹھی کہنی میرے شکری میں جہاں چاہوں کا بیٹھوں کہ اس بات خاموش ہے جیب سے سوکھی روٹی لکھا لیتا ہے آدھی سوکھی روٹی اس کو کھانا شروع کر دیا ہے سوکھی روٹی لکھا لیتا ہے آدھی کھائیں آدھی رکھ لیتا ہے یا آدھی یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسوس کو آنیتا ہے خاؤ ظلم یہ ساری نعمتیں رکھی ہوئیں پرلایا میرے जो चाहिए की ले, तो वाले करना पड़ेगा उसके ऊपर हाथी मौसम खड़े हुए और खड़े होकर आधी, आधी की खाई अगर तांबे पर खड़े होकर गिनाएंगे तो हमारा पैर मिल जाएगा हमारे पैरों में खादे पड़ जाएंगे खड़े होके कौन उतर गए ہم تو جب تک, تک ایک کی کی دنیا دنیا پاتا ہو جو نعمت روٹی بھی کھائی بھی کر سکتے رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب جا کر دنیا, کی کی <سؤال> دنیا کی کیا کریے اور آگ جو سترہ رجا ہے اللہ <سؤال> <سؤال> تانبا رکھا جائے سورج کی بارے میں حساب دے گی اور پھر جناب یہ تو حلال والا کام ہے یہ کو پتہ ہی نہیں سود کیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کس کا کھا رہے ہو جس کو پتہ ہی نہیں سکا کس کی بیٹھے جی جس کو پتہ ہی نہیں, نہیں نکالی لاکھ روپے میں سے پچیس ہزار نکالی تو پچہتر ہزار کمال خود کھا گئے نا جس نے آرام کھایا یہاں تو حالت تبدیل سال لگ گئے پسینہ اتنا نکلا تو تو <Sess> اللہ <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> <Sess>